مہمان جب کسی کے گھر آتا ہے تو بیزبان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور جیسا مہمان ہو ویسی خوشی ہوتی ہے اور مہمان اگر بڑا ہی پیارا ہو تو اس کی آمد سے پہلے تیاری بھی ویسی ہوتی ہے آرڈنری مہمان ہے عام مہمان ہے ایک آدھ دن پہلے بندہ گھر کو دیکھ لیتا ہے کہ مہمان آ رہا ہے تمام تیاری مکمل ہے کہ نہیں گھر والوں کو بھی کہتا ہے ذرا دیکھ لو کھانا وغیرہ تیار کر لینا فلاں مہمان آ رہا ہے لیکن اگر مہمان بڑا پیارا ہو ایسا مہمان ہو کہ جس کا انتظار ہو جتنی محبت اس مہمان سے ہوگی اتنی تیاری بندہ اس کی آمد کی کرتا ہے کئی مہمان وہ ہوتے کہ ان کی آمد کا پتہ چل جائے تو رات نیند نہیں آتی خوشی میں دن نہیں کٹتے کہ کب وہ دن آئے کہ کب وہ مہمان ہمارے گھر آئے الحمد للہ الحمدللہ الحمد ایک ایسا مہمان آنے والا ہے ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جن کو اس کے عاشق ہیں ان کو سارا سال اس کا انتظار رہتا ہے وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں رحمتوں کے در کھول دیے جاتے ہیں جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گنا کر دیا جاتا ہے جس میں جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے جس کی ہر ہر گھڑی رحمت بھری ہے گویا رحمتوں کی چھما چھم برسات ہونے لگ جاتی ہے کیا اس مہمان کی ہم تیاری نہ کریں کیا اس مہمان کا ہم انتظار نہ کریں کیا اس مہمان کے آنے کی ہم خوشی نہ منائیں بالکل خوشی منانی چاہیے کیا ہمیں اس کا انتظار ہے اور اگر انتظار ہے تو تیاری کہاں ہے اس تیاری کا انداز کیا ہے کیا دل صاف ہو گیا ہے کیا آمد کے جشن میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا ہے یا وہی بری عادتیں وہی برے افعال وہی بیڈ ہیبٹس ہماری چل رہی ہیں ظاہر ہے ماہ رمضان کی میں بات کر رہا ہوں تو اس رب کے مہمان مہ غفران عظیم الشان مہینے کی آمد ہے اس مہینے کے لیے گھر تو نہیں سجایا جاتا اس مہینے کے لیے کھانے تو نہیں پکائے جاتے مگر اس مہمان کے لیے دل سجایا جاتا ہے اس مہمان کے لیے روح کو سجایا جاتا ہے اس مہمان کی آمد کے لیے اپنی عادتوں کو بہتر کیا جاتا ہے اپنے افعال کو بہتر کیا جاتا ہے